بندے کے لیے کسی کام کا سب سے بہتر آغاز یہ ہے کہ وہ اپنے کام کو اپنے رب کے نام سے شروع کرے وہ ہستی جو تمام رحمتوں کا خزانہ ہے اور جس کی رحمتیں ہر وقت ابلتی رہتی ہیں اس کے نام سے کسی کام کا آغاز کرنا گویا اس سے یہ دعا کرنا ہے کہ تو اپنی بے پایا رحمتوں کے ساتھ میری مدد پر آجا اور میرے کام کو خیر و خوبی کے ساتھ مکمل کر دے یہ بندے کی طرف سے اپنی بندگی کا اعتراف ہے اور اسی کے ساتھ اس کی کامیابی کی الہی ضمانت بھی قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ مومن کے قلبی احساسات کے لیے صحیح ترین الفاظ محیا کرتا ہے بسم اللہ اور سور فاتحہ اسی نوعیت کے دعائیہ کلام ہیں سچائی کو پالنے کے بعد فطری طور پر آدمی کے اندر جو جذبہ ابھرتا ہے اسی جذبے کو ان الفاظ میں مجسم کر دیا گیا ہے آدمی کا وجود اس کے لیے اللہ کا ایک عظیم عطیہ ہے اس کی عظمت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ اگر کسی آدمی سے کہا جائے کہ تم اپنی دونوں آنکھوں کو نکلوا دو یا دونوں پیروں کو کٹوا دو اس کے بعد تم کو ملک کے بادشاہی دے دی جائے گی تو کوئی بھی شخص اس کے لیے تیار نہ ہوگا گویا کے یہ ابتدائی قدرتی عطئے بھی بادشاہ کی بادشاہی سے زیادہ قیمتی ہیں اسی طرح آدمی جب اپنے گرد و پیش کی دنیا کو دیکھتا ہے تو یہاں ہر طرف خدا کی مالکیت اور رحمیت ابلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اس کو ہر طرف غیر معمولی احتمام نظر آتا ہے اس کو دکھائی دیتا ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں حیرت انگیز طور پر انسانی زندگی کے موافق بنا دی گئی ہیں یہ مشاہدہ اس کو بتاتا ہے کہ کائنات کا یہ عظیم کارخانہ بے مقصد نہیں ہو سکتا لازمی طور پر ایسا دن آنا چاہیے جب ناشکروں سے ان کی نا شکر گزار زندگی کی باز پرس کی جائے اور شکر گزاروں کو ان کی شکر گزار زندگی کا انعام دیا جائے وہ بے اختیار کہہ اٹھتا ہے کہ خدایا تو فیصلے کے دن کا مالک ہے میں اپنے آپ کو تیرے آگے ڈالتا ہوں اور تجھ سے مدد چاہتا ہوں تو مجھ کو اپنے سائے میں لے لے خدایا ہم کو وہ راستہ دکھا جو تیرے نزدیک سچا راستہ ہے ہم کو اس راستے پر چلنے کی توفیق دے جو تیرے مقبول بندوں کا راستہ ہے ہم کو اس راستے سے بچا جو بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ ہے یا ان لوگوں کا جو اپنی ڈھٹائی کی وجہ سے تیرے غذب کا شکار ہو جاتے ہیں اللہ کا مطلوب بندہ وہ ہے جو ان احساسات وکیفیات کے ساتھ دنیا میں جی رہا ہو سورہ فاتحہ اس بند مومن کی چھوٹی تصویر اور بقیہ قرآن اس بند مومن کی بڑی تصویر